قوم لغوي اقصرا عبدي لولم الذي بارك ربنا ما اوى عنا نور التمير الشقي قام من الله وصدق الله مولانا وبلغ ماركوا امم يجر الله وما نام منگواروں تصل ماں رام کیا بال کا جو لیا مل سام السلام علیکم اللہ حملے آر نو مجھے مت ابھی روئے مجھ سختنا درحد پیش کرنے در بلا مولا کلما یا کھنڈو کتاب لوگوں نے اس بندہ راشد میں جنابی نام الملکی مسلم فلم نے مسبت کر سکتا تو سانو جو پتا فرما لوگ نگرانی آن والی رات روپ کی رات ہے پانچ لاکھ ستائیس رضب پچھلے جمعر مبارک مچ پندرہ ناسین میں کس طرح ناج سدائی ٹکڑے بیان کیتے سن اور اب اسے اگے بڑھا دیا بیسل مقدس کا نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقدس سواری پہ پہنچ کر ان کو پہلو اندر جو واقعات جو موجزات اور جو عبرت ناخ ساتھ ملے ترین صلاح فلم دکھائے گئے اور صرف انہوں پیش کر مقدر ترین سرکار کی سواری پہنچنے oh, کو وہ واقعات میں اتنے مقتل اور اتنے مقبل اور اتنے عجیب و غریب اور عجیب واقعات میں تو بمشکل نا اس واقع مفت سر بک کو پیش ہو سکتے ہیں پھر زندگی باتی تو میرا شریف کا اگلا قصہ بیت المقدس شریف روپے گا پھر سناواں بہت سورت رات بجلی کی رفتار سواری محبوب جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس سوار سوارسم اور جناب جبریل اور مٹائی علیہ السلام یا حضرت پیش علیہ السلام سرکاری ہم کافی در سردار لے کے جا رہے امام والے سلت مجدد دین دنوں ملت آخر کے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتیجا ناراضیا کے اندر اپنے تخیلات لاش آشتانا سفر تصورات میں میں جار پیش فرمایا یقیناً بے مثال انسان اور آپ اس کو محبت اور طور پر شوق نکارے دلم سلم سلمدار والے آسودت نا پوری طرح جا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں جدو کملی والے حبیب کی سواری مقدس جاری تھی تو چاند نخاصب ہو کے آپ نے فرمایا کہ اے چاند اس وقت ابھی خدا کی مقدس سواری سے تو لاکی مٹی اور خاص رہی تھی اس مٹی اور خاص نگر تم اٹھا کے اپنے چہرے سے مل جاتا تو کمر اد پی ترکھائی حضور کی اس سواری مقدس کی مٹی بھی برقت نہ ختم ہو جن میں منہ دوڑتے پرسائیاں لناس کا ایک تخل کہ حضور سلد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مقدس پہرہ بھی ساتھ اگر جزیر علیہ السلام چن کے سردی اور چن اس خاص نلتا تو حضور بھی اس سواری کی خاچ کی برکت لن کا چہرا خاص ہو جانا راج پرماند نے سر تن کیا مت کتی تنگ کرنے جان سے مخاطب ہو کر سر باتیں ستم دیا سیمت کٹی پی کمروں کا کو سمت اٹھان لایا کہ مل سے مل سے اٹھان لایا سے مل سے یہ मरल मरल ये गावे दे ये गावे सब दे खुदा के वो सब Oh, oh, oh. نمازیار جس طرح سے اور موٹا چلنا ہم سلام فرمائیے تھی آئے منگنا بولا کے توڑ پہاڑ کا لاکھ رکھ سی ایسا سے ممتاؤں میں ہوا نماز آداب فرمائیے وہ سب سے بہت سا نماز آداب فرمائیے اور وہ ایسی نکالیا ہو جیسے نکالے فلحم جو ہے اس سے ذرا اس بار آپ کے اندر بات سے جناب اس سے بات بھی کرنے جائیے آپ ذرا دیکھنے آپ کیوں نبی علیم صلی اللہ علیہ کہنا تھا آپ لینا آگے بڑھائیے کہ مجھے اگر اس کے حکم کا آبند اپنی پیسہ کام نہیں کرتا کسی تھرم سے براگر نقطہ سی نہیں ہے رب بھی وی میم کا نشانہ وقت God, I believe I've got اچھی تھا سرکار جو آپ یقری بند کرو پانچ مہاراج اتنے دیکھ بھائی کبوں جب ات دیکھنا حضور دے، صحابی مدد یہ ہوئی ہے کہ جہی شاید پاک مستفا میں لگ جائے وہ بھی بات کری صحافی کا مدد بہادری فرو حضرت فرما گے مبارک ماشاءاللہ دو اپنے ہاتھ مبارک جنگل فرے سونے نے مینو فرار دیتے میں جدو خانچ اٹھیا میں سرنے تھے رکھ دکھا دیکھا سچے کھپے نظر نہیں آئے ہو گیا سر کہ میں سرنے تھے رکھے سن جب میری परेशान होकर फिर सुता वा फिर सरकार फॉरन तरीफ लिया ने फरमाया थोड़ा सा जब फरमाते हैं फरा चुक है मोहम्मद भी मूसा बोल मौजूद सन सरकार ने सात जनरल इनायत फरमाए सन سنبے سر چاہے پر جگ کے سامنے پہ ہاتھ میں شاہ علی اللہ مہدے سے دیر روٹا لگتے ہیں اور سمجھتے سر اور وہاں سے عجیب نے جب کوئی بندہ وہ اندر میں رکھے سر کمرے کے اندر باہر تالا وجہ سے جب کوئی بندہ بے گزرو یا بے گھر مجمے ان براسی سکھو گا سیکھو فرمایا ایک دن کئی بندے آ گئے انہیں میرے سے اتراض کیا غلط وال بڑائی نہیں تیرے کو کتنا بارے میں کیا یار از مال والے سندو کری چھوٹی لائے کے باہر گئے جب سگ سلوکڑی کا بوہا رب نے فورن कभी एक साथी आए फिर उन्हें बंद करके एक मन गया मानसर ने मनिया आपने फिर दूजे को फराया वेख्या फिर बदल नहीं जब संदूकड़ी का बूह खुल गया फिर बदल आरोपी کر دین پاگل بھی سننا ہو لوگ آنا جانا نہیں پو آپ ہر تھان سے مشہور نے ہر تھان سے ہار ساری اتنا پتا اٹھ بھی لے سرکار سامنے موجود ہوں والے حریم سر والے ان جب سواری اگے بڑی کملی والے فرمانے ہوں مینو قوما چی وائیا گئی آلام سال دن مسالہ سدابیاں وھائی گئی کرا کے دکھائے گئے میں دیکھا سر کلے چاٹی رکھی ہے پتھر دی اتنے انہوں نے سر رکھے نے پھر پتھر سک سکتے انہوں سر کو مارتے سر پتھر چپک جاتے ہیں جب پتھر ہٹا دیں گے سورت میں ہال بن جاتی ہے سر پھر ساگر سالن بنتے ہیں سر نچا کے پتھر مارے طرح پتھر نکلتے ہیں سرو کریں پتھروں میں لوگ میںلی لو جمیل جبریل نے کلی والی امرت وہ بندے نے جہاں سرشن ہو جاتے سن جب نماز دب کرا جاتا سی یہاں کے سران بن جا تھی مدر پا جاتا سی خوش ہو کے نماز بن رہی لکھ نما بہن لکھ بہانے لا لیں گے سنوا لیا سرکار نے اپنیا مبارک شبے میراج آگا ہوں گا لکھا ہے جرا پاسی اسی کہ جدو نماز آنے ٹائم آئی سمجھیے نماز جمعے جی باری ہوں کہ ایک دو نماز وہ ہے اس کے اندر کمنی والے حریف دی اکھا بھی سرکار نے اپنی اچھا مبارک لوڑ چھو اپنی مکان سوا فرمایات میرے اور متیا امرت نار کیا خود نبی بات سرکار اسے لال گئے سونے میں فرشتوں یہ نہیں سبو فرشتے چڑ دو کہ رج کے قانون پورا ہو رہا سی رج کا قانون مجرے سنا دینی ہری بے خدا نے حالت دیکھیے بے نماز بچوں میں پتیا جا رہا ہے بارشاہ ایک گل کر رہے سنا دیا ماشاو ماشاو لکھیا کرتے ہیں لکھ لو لکھا ست سواری چھ نہیں روای پچھوتا بارش شام میں کیرتے بندگی کرش شام میں کیرتے بندگی کرش شام میں کیر ویلی گلا کر لو نے کیس نہیں دنیا سرکار نے فرمایا میں اگیں بڑے ہاتھ سواری اگیں دیکھو ایک میں سامنے لگا دکھائی گئی یار سننا کہڑی سی کرمایات سن نہ لچکیاں سر اور چھاتیاں نہ لچکائی سر کے مختلف سگام دے رہے سن میں جمیل موا یہ کہ हर की संी वाले आओ हो, गुड़ियात जी इंगत बारा को नहीं समझ पादीय قیامت کر کے یہ آداب نتا جائے گا یہاں نہ لٹکا کے آداب مسلمانوں کا رات اصل اپنے سب دن گاٹی ماری اپنی مہم فیلان بچا کے رکھیے سکولہ کالج تو نہیں اس طرح لیا نہیں اور حصر ہو نہیں پھر لاپاخ نوینے آدمی آپ نے سوارا فرشتیاں فرشتہ لچکایا مت تک کے بلا فرشتے سر پڑے سدا پی دے اے چلی والوں کی سواری سرکار نے دیکھا ایک تھے زمین میں پہننے اتوں چڑتی ہے انہوں نے تارا نہ کوئی لکار نہیں میں پوچھنا بھی نہیں کہ بدوبست نے کہیں پار سپ خوب پیسی اتوان کی کام تارا نالی پڑی خورنے میرے خیال میں جن بھی فروٹ خوڑ سارے لمبے اتنا اے پاؤ کو میرے خیال میں سات خواہے گریبان کا فون فیکٹری کا چوس دن کا دو ہزار تنخواہ دے کے پندرہ ہزار کا چند روینے پوٹوں کو جناب سرکار نے سنایا میں اندر میرا دنیا سنا بچہ اتنے مغرور پیسے پیچھے ہر چاہ محمد ربیف کی طرف خطام نہیں کر دی میں کروے دے پیڑیاں بد مختص کروے دے سو سر لوگ بچ جاؤ راگ فرمانا تو چود سڑ گیا سود سو یہ سڑ گیا ہر کا کتا ہو ہرتا ستا کدی نستا کبھی نستا کدی کدھر ہزی اور جناب چکر کبر حالت فرمایا اور سرکار نے ناراش گراج تو دن جانے دیکھ لے کھڑے بس جو اس خدا کے ٹہر سے آداز کو واپس لے لو تھی کر پچھلا راما دے گا کمی <تصفح> والے ہری رسو ایک ادرت لاکھ ویکیا اگے لیا ویسے میں ایک میں بہاری گند سویرے بجلی ہے شام لوگ روزانہ بیجڑ دے شام کو کٹ دے حالانکہ فصل چھ مہینے بعد بن گئی سرکار نے فرمایا میں رشتے جنگل جہاد ربنا یہاں کا اگر لبنے سگنا چگنا سات سو گنا لگ کا چھوڑا ہے اپنا دشان ف جہاز کرنے والے لشکر فربا والے نہیں رب جہاد کرنا ہے امریکہ کا جہاز نہیں جب امریکہ کا جہاز کرے گا سر جائے گا اور جہاد جہاز ہے میرا پانچ محمد اربی رسید والے لشکر صاحبہ جہاد جہاز جہاس امریکہ واستے سے تائیوں تے امریکہ کے ٹائم سے چڑھ کے پیچھے آ گئے یہ کبلی والے دیا جہاد ہوتا تو امریکہ جن آخر سے ہر گل <سؤال> سمجھو امریکہ تو آپ بنا کی خیال اپنی خیر بنا پر اس طرح بول چکو آخر پہ گاس ہے آخرا مطلب یاد رکھ لے جی محمد اربی نے غلام ہوتے ہیں جیسے سرکار بن والے انارک دن جاتا پیشہ نہیں ہٹتے تارک بن زیاد بادشاہ جب جہاد مشہور دل نے حکم دتا کشتیاں باہر کٹ کے ساڑ دو حضور غیر کھڑوتے ہیں کار بڑی دور نے واپس نہیں آنا لگے وہ پوسے ملک کے خدا ملک کے بار رابطہ ملک سادہ ملک آپنا چاہ رہے ہیں پشا کی جا رہے ہیں پان ہی نہ سوچو کیا سوچو اور تارک بندیات نے خدا یاد کی توڑ پہ پشان نہیں جن جہاد امریکہ والا سیتا لشکر خریدا پیدا نہیں خریدا جہے سعودی عربی اڈا پلنسمان بچے پڑھا ہاں پیسے کٹھے کر کے موٹر سائیکل خرید کر جہاز کے نام سے رقم مسود کر کے تیار کرنے والے امریکہ کے کہنے والے, والے؟ جہاز ایسی اپنے ہاتھ امریکہ ہاتھ کا گلام در خراب سابق کیا ہے پیشہ ہٹ کے جہاز پارک دن جا کا جن میں کہہ دے تو جب قدم لگ گئے اس کملی <تصفيق> <تصفح> <تصفح> <قمی> وسلم نے فرمایا <ورس> میں مجاہدین ویکیا جڑے لگتے رستے کے اندر کرنے والے حال میں اپنا ادھر سات گنا تک بہتر لینا سر وہ جلاب ہر گئے جناب جن میں صبح شام نٹر کیا مطلب رب نے نسا سمجھائی ابھی سرکار نے فرمایا میں ایک جی اپنے پاسے کا کٹ کٹ کھانے سر اپنے پاسے دوسروں کو سٹ مارے کٹ کٹ کے میں جیلاؤ میں اردو کمی لیا دے وہ لو لوگ نوکیلا شروعات کرتے سنی جڑے لڑکے بیٹھے سنی دوسرے دیا برائی کرتے سنی ای کل پیچھوں بیان کرتے ساری دلوڑ بن ایب بیان کرنا ہے من سامنے ایب بیان کرم جان پاس سرکار نے دیکھا کچا دو سک کھا رہے سن جناب فدگوں گوشت دوستوں کھانے میں کیڑیا پیا دو سک رہے تھے میں پوچھا یہ کہڑی کہ سردارو حل کی زمین جڑے ہلال بار سڑک کے حرام دیویشن حرام دی روزی رشورتی ہرام دی روزی سکول تعلیم ماسٹر آرام دی روٹی حلال سب حیران خوش وپاری دین دے وپاری غورت دے وپاری ایمان دے دپاری مسلمانوں دے دین ایمان دے دپاری مسلمانوں دیا یا پیروں دے شرم و حیا کے وپاری کڑیا ڈانس سکھاون والے وپاری امریکہ تو ادا لے کے اس طرح مسلمانوں دے اندر پنگا فساد رکھا والے زندگی کی رحاد پھیلا اجان جمع بھی ہو گئی قرآن سروے فورن تجارت چھڈ کے آ گیا اجان پہلی ہو گئے پرانا جائے گا میں میرا رشور آئی ہوں میری جسا مان جما جی ہو جائے فورم دادا رول پہ پہ چریدو کرو تو دو و فروخت کرے گا جنا منافع کماگ گا رس حرام دن جائے گا دکان جبا مار کے بیٹھے جمعے وال نہیں جا رہے जिना रोग कमा रहे हरांग दिए अजूर फरमाया उन्होंने देखा मैं वैश्व संया रोग भी हराम दिए दाढ़ी बुनता है रो भी हरा दिए टीवी ठीक करता है टीवी <laughs> रो भी हराम दिए सरकार ने फरमाया हालात इस किरा समावन इन्होंने वेख्या इस हाल चंद जिला एक पास छद के कच्चा गंदा दोषा रहे मैं पूछा कौन लोग अब की जा रसूलारे जे हालात बार किसा रोजी खाने वाले ने کہ میں گیا دکھایا جا رہا فیلے میری میں اللہ ماری جی بچیا تنگی کرتی سراؤنڈ بچیا نوکری کرتی سی نہیں سجا مارکیوار رکھتی مسلمان مان ایمان رکھتی سی ایک دن کنگی چوردہ کنگی ہاتھ بھی چوڑے گی بھائی ہو دس مل اللہ کے نام لوگاؤں ہلاک ہو جائے جب گراؤن کی بچی نے یہ بول سو مائی میں بولی اور دس سب کو سرای میرا کوئی خدا ہے میرے نام لال کوری تیرا مائی رکے سنگائی ہاں میرا رابطے کروا توری انہیں دادا سمندرا نام ان کا سب کا سمی ارے آرکار نے فرمایا چیل مران کسا فرمایا لو فرما او گروایا او او ملی ماری لو جی زہر آ گئی بس تھی کیونکہ انشک مشکل ہرمایا کدو نے دی فرون کی بتی دے دیر کل لگی گئی ساڑے گھر کے اندر نہیں خدا نہیں منگی خدا من بڑا زالم بادشاہ مائی نلایا مائی دا ہے بیٹا سی جان मासूम बच्चा एक सारे घर शार वाले आ गए भी मुसलमान सी मा भी मुसलमान सी बचा चो फरमा फिर सारी माल खुदाई दा शाह सारी भक्ति दारिशाई करना सी उन्हें आख्या چڑا پگلایا جاؤ مائی کو سجا دینائی آج کھاگت سی کوئی پر مجھے عشق نہیں چھوڑ سکے وہ کوئی آج ورگا نہیں سی نہ مائی آج ورگی سی تھی ہوا لوگا پھر آنا سالا کھوکھے مگر خوشبو سہم ہزار سال گزر گیا ہزار سال تو بعد بھی مائی دیا خوشبو سمیاں خریدار جب اس مائی کریب آ گیا وہاں بیٹا بھی کھولے کمر بھی کھولے پہ کھانڈ نو پایا پھر بیٹے پایا بچا چکے مائی کے دلچ گا پیا پریشانی آئی آپ کے ہاتھیں مچھلی کمیل <سؤال> مبر کر دن پیا کر بچہ بولے والا بتا سائی تو ہاتھ سب دے لے یا میرا ہی جمع سنا جائے ماسوم بچہ گوشت کا سے کہوں ہے یا حضرت اس کا کلام کلام کی تھی بچپن یا حضرت یوسف علیہ کلام بھی جو بچے وہ بھی بچپنے میں بول رہا ہے